بسرحمن و اللہ وزماللہ محمد رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فورن گرمی سے مجھے برفی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو انہتر اولگ ہے دعوت شریف میں سے تین انہتر جو ایک کم ستر شروع و کے درست تعداد ہے اور درس نمبر بارہ اوراد کا پہلا حصہ حصہ جو ملک و جبار والا کو میں نے حصہ عالف سے تعمیر کیا شروع لے کر اسمال ہوشنہ تک کیسے کو اس میں بارہ سے مسلم اوراج فتح کا در نمبر ہے اس بات ہماری حصر دس جو ہے توضیحاد میں ہیں وہ شرپ عوراج فتح کا استفی الم اسفی اللہ عظم استفیل وات و صلو توبہ اس حصے کی جو ہے توضیح میں ہیں ہاں تو اس سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں سے غلط جو ہے فوائد استغفار استا خلّہ اعظم میں ایک استغفار کے سے ایک توبہ کے لافظ ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے کیا فائدے ہیں توبہ کرنے کے کیا فوائد ہیں اس سلسلے میں جو ہے بادشاہ اور وہ روایات اور احادیث کے روشنی میں تھا آیات آپ لوگوں کو پہنچا دیا تھا تو اس سلسلے میں جو ہے چار حدیث آپ لوگوں نے مبارکہ میں تھا پہنچائے ہیں ابھی پانچواں حدیث میں استغفار کے فوائد کے بارے میں فرماتے ہیں پانچواں حدیث آج کے درجے ہیں شرورا استغفار سے گناہان قبیرہ بھی معاف ہو جاتی ہے ہاں لیکن بار بار سگرا کے ارتقاب قبیرہ بن جاتی یہ بھی ہمارے ذہن میں رکھے ہاں جی یعنی استغفار سے گناہان صغیرا تو آلریڈی باسی جاتی ہے گناہان قبیرہ بھی جاتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بار بار انسان گناہ سغیرا کریں تو وہ بھی قبیرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ استغار سے اللہ تعالی حقوق العباد کے علاوہ حقوق الناس اللہ تعالیٰ حقوق الناس نہیں باخشتے حقوق اللہ جو ہے اسے حقوق و کہتے ہیں باقی حقوق اللہ باشنے بہت زیادہ امید ہے ہاں جو اللہ کے اللہ کے جو حقوق ہے نماز کے سر میں روزے ان میں کوتاہ ہوا اور اس طرح کے دوسرے وقت سے حقوق اللہ جو ہے جانے کو بہت زیادہ امیدوار ہیں تو اس میں ایک استغفا سے گناہِ قبیرہ بھی معاف ہو جاتی ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرمائے حدیث کا برات یہ ہے فرماتے ہیں لا قبیرت ما استغفار ہاں جی استغفار کے ساتھ کوئی قبر گناہ آپ کے اوپر باقی نہیں رہتا ولا صغیرتن مال اسرار البتہ اگر آپ نے صغیرا کو بار بار کرتے رہیں تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہے گا وہ بھی قبیرہ ہو جائے گا ہاں جی تو یہ حدیث جو ہے نج الفصاحہ حدیث نمبر پچیس زیرو ایک ہے یعنی دو ہزار آٹھ سو پانچ میں تو یعنی پیارے رسول وکرم نے فرمایا استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ گناہ باقی نہیں رہتا اور نہ اسرار یعنی بار بار اسرار کے ساتھ کوئی سغرہ باقی رہتا ہے یعنی اس کی توجہ یہ ہے یعنی استغفار کی یہ برکت ہے کہ بندہ استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نے کبیرہ بھی بخش دیتا ہے ہاں جی بڑے بڑے گناہ پہ اللہ تعالیٰ بانٹ دیتے ہیں لیکن استفار کے بغیر اگر ایسا انسان استغفار نہ کریں لیکن استغفار کے بغیر بار بار گناہ سگرہ کا ارتکاب جو ہے اسے کبیرے میں بدل دیتا ہے ایک چھوٹے گناہ کو بار بار کرتے رہیں تو وہ بڑے چما جاتے ہیں جیسے آپ نے کسی بزرگ آدمی کے بڑے آدمی کے یا ماں باپ کی ایک چھوٹی حکم ہے بھائی پانی ایک گلاس پانی دے دو بولا یہ آج بولا پھر نہیں لایا کل بولا پھر نہیں لایا پرسوں بولا پھر نہیں لایا تو پھر وہی بڑی غلطی بن جاتی ہے پھر اس بندے کا آپ کے بارے میں ایک تاثر جو ہے یہ ہوتا ہے یہ تو نافرمان شاخ سے تو اسی طرح اللہ کے حضور میں بھی یہی ایک بندہ بار بار چھوٹے گناہ کرتے نہیں استغفار نہیں کرتے اللہ سے معافی نہیں مانتا ہے تو وہ پھر وہ اچھا سا قبرے میں بدل جاتے ہیں لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے استغفار کرتے رہیں اگر اول تو کوشش کریں کوئی گناہ آپ سے سردرد نہ لیکن انسان خطا ہو جاتی ہے تو حرف ہر گناہ کے ساتھ آپ کا ایک استغفار کو ہونا نہایض ضروری ہے تاکہ اللہ تعالی استغفار کی برکت سے آپ کے گناہ کو دے چنانچہ اگر کوئی بلا شاعت مثال ہے بڑا شاعت کسی کو ہاں ایک چھوٹے کام سے بار بار منع کرتا ہے لیکن وہ شخص باعث نہیں آتا کام تو چھوٹا تھا بار بار منع کرنے باوجود تو پھر وہ شخص اس بڑے شخص کی نظر سے بالکل گر جاتا ہے اور وہ اسے ایک نافرما اسے ایک نافرمان شخص قرار دیتا ہے اور اسی سے اور اس سے نفرت کرتا ہے پر یہی حال اللہ کے حضور گناہان شغرا کے اصرار والے کا ہوتا ہے کہ اگر وہ کا قبرہ کے ارتکاب کرنے والے کی مانن اللہ کے لطف و کرم سے معروم ہو جاتا ہے اور یہ ساتھ گناہ قبر کے ارتکاب کرنے والے کی منن پرانے قبرے کے انتخاب کرنے والا اگر استغفار نہ کریں تو وہ بھی اللہ کے لطف و کرم سے محروم ہو جاتی ہے اور یہ سغرے کے انتخاب کرنے والا بھی جب بار بار کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے تو یہ اس کی گناہ بھی جو ہے قبرے میں تبدیل ہو جائے گا اور نہیں بخشا جائے گا تو نگرامی جو ہے توبے کے استغفار کی فاج میں سے یہ ہے کہ گناہ قبرہ بھی اللہ تعالی اس استغفار کی برکت سے بخشے جاتے ہیں اور سغیرا جو ہے آل لڑی باشش جاتے ہیں جس کے بارے میں زیادہ باشش کو امید ہے اور حدیث نمبر 6 جو ہے اس میں یہ پیرنوی نہیں فرمائی ہے کثرت سے استغار کرنے والے کو ایک بندہ جو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بادشاہ طلب کرتے رہتے ہیں اسے اپنی چھوٹی گناہ بھی بڑے گناہ اپنے غفلت بھی کوتاہ بھی ہر چیز اپنے اندر ہی نظر آتے رہتے ہیں تو کثرت سے استغار کرنے والے کو اللہ ہر قسم کے غم و مصیبت سے نجات دلاتا ہے اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اور ایسے جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے ہرگز گمان تنگ نہ ہو ہاں کثرت سے استوار کرنے والے کو اللہ ہر کے غم و مصیبت سے نجات دلاتا ہے اور ہر تنگی سے نکال دیتا ہے اگر اس کے لئے کوئی تنگی ہو پریشانی ہو مالی طور پر کسی زاویے سے اور ایسے جگہوں سے اس کو رزق پہنچاتا ہے جہاں سے ہرگز گمان نہ ہو تو اللہ تعالی اس کثرت سے استوار کرنے والے کو ہاں جی ہر قسم کے مصیبت سے بھی نہیں اور اگر کوئی مالی طور پر تنگی کا شہار ہو تو مالی تنگی سے نکلنے کا فقر و فقرے سے نکلنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ جو اللہ نے دیا ہے وہ گناہوں سے کثرت سے استخبار ہے اللہ کے پیارا نے فرمایا متن حدیث قال صلی اللہ صلی اللہ وسلم من اکشرمن اللہ خواری جو اللّہ اللہ منق الحم منفرجن امن کل ذیکن محرجن و رضا کو منحص الف حدیث نج الفصاحہ حدیث نمبر دو سو چورانوے ہیں اما اللہ فرماتا ہے اللہ پیارنبی فرماتے مَن ہر وہ شخص اکثر من الِ استغفار اور ہر وہ شاخ جو کثرت سے استغفار کرتے رہتے ہیں ہاں جیسا اللہ کے پیارے نبی گناہوں سے پاک ہے لیکن فرماتے ہیں آپ ہر روز ستر مرتبہ اللہ سے استغفار فرماتے تھے تو اب آب, اب اب ہم خود سمجھیں ہمیں کتنی دفعہ استغفار کرنے چاہیے ہمیں تو ہزاروں دفعہ کرنے چاہیے اللہ سے استغفار کیونکہ ہمارے گناہی وجود ہی گناہ کے وجود ہے ہم دو غلطوں میں غرق ہے تو پہلے من اکثر میں استغفار جو شاید کثرت سے استغفار کرتے رہے کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے رہیں اپنی کوتاہی کی بخش طلب کرتے رہیں معافی مانتے رہیں تو کیا ہوگا جال اللہ۔ لہو تو قرار دیتا اللہ اس کے لیے منق ہم یعنی ہر غم سے ہر غم اور مصیبت سے ہم یعنی غم اور مثبت سے فرج یعنی اس کو نجات عطا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے اس کے لئے ہر ہم و غم سے ہر غم اور مصیبت سے اس کو نجات عطا کرتا ہے اور منقل ذیک ہے اور ہر تنگی سے مالی تو برغ کوئی تنگی ہے یا کسی بھی ذاوی سے آپ ہیں پر تنگیوں میں مطلع ہے ہاں یہاں اشارت تو تنگی سے مراد وہی مالی تنگی ہے اور من کو لِ اور ہر تنگی سے مخرجن اس کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی ہر تنگی سے اس کو نکال دیتا ہے اس کو رہائی قرار دیتا ہے شکارہ دے دیتا ہے اور و رضا کو اس بندے کو اللہ رضق ادا کرتا ہے منہیس ایسے جگہوں سے لایا تصم جہاں سے اسے کوئی رزق ملنے کا کوئی نوکری ملنے کا کوئی دولت ملنے کا دولت کے وسائل پیدا ہونے کا اس کو گمان بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ جو اپنے فضل سے دے دیتے ہیں تو ہزن کرم یہاں فرمایا من اکشرمن من استغفارِ ضال اللہ علمی کو الحمن فرجن ال جو کثرت سے استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر ان کی پریشانی سے مصیبت سے غم سے اس کو نجات دلاتا ہے تو موقع مناسبات ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو آج کل کی جو کرونا وائرس کی شر سے پوری دنیا خوف زدہ ہے اس سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروبار کو آپ کے چانے والے تمام عمومات کی بچاؤ کے لیے ایک بہترین نسخہ یہ بھی ہے جس طرح دوسرے بہت سے نسخے علماء بتا رہے ہیں ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس حدیث سے مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ بھی جو ہے بہترین نسخہ یہ حدیث اور بے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کثرت سے استغفار بندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے مثبتوں کو اس کو ٹال دیتا ہے ہاں جس طرح قرآن باغ میں موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں کہ یونس کی قوم جو ہے اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے کافر تھے لیکن یونس علیہ السلام کو نشرت کرتا رہا کرتا رہا نہیں مانا اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہاں جی اور قوم نے عذاب دیکھ بھی لیا عذاب کے آثار دیکھ لیا دیکھنے کے بعد جو ہے پھر انہوں نے توبہ کیا یونس کے شاگرد کے ہدایت کی برکت سے عالمی دن کی تو سب سب نے سچا توبہ کیا تو استغبار کیا کثرت سے نے ان سے سر پیائی ہوئی عذاب کو ٹال دیا تو آج ان مصیبتوں سے ان پریشانیوں سے بھی نکلنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یقینا جو ہے جب معاشرہ خراب ہو جاتا ہے معاشرے میں گناہ عام ہو جاتے ہیں متکبی لوگوں کی تکبر سر آسمانوں پہ چوتھی آسمان پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں ہر ایک خدا کو بھول جاتے تو اللہ بھی لوگ تھوڑا کان کھینچتے ہیں کے کھینچتے ہیں بھائی سدھر جاؤ ابھی بھی وقت ہے سیدھے راستے میں آ جاؤ توبہ کرو استغفار کرو اپنی کوتاہیوں کو دور کرو اور کوئی لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں ظلم کرنا بند کرو کوئی کسی کا حق کھاتے ہیں حق کھانا بند کرو ان کو حق دے دو حق کھاؤ نہیں حق دے دو ہاں یہ کوئی اللہ کی فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں نماز میں روزے میں حج میں باقی زکوۃ میں تو حقوق العباد میں ماں باپ کے بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں وہ کوا کرو ہاں جی تو انسان جو ہے اور اپنے کردار میں تو صرف زبان سے لگے سغان سہر اللہ نہ پڑھیں اپنے استغ گناہ کا احساس ہو ہر استغفار کے ساتھ اپنے کوتاہم کو احساس ہو اور ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کریں سچے استغفار کریں اور اپنے غلطیوں کی صلاح کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لے کے آ جائیں عمل اینڈ پریکٹیکلی غلط کاموں کو چھوڑ دیں تو یہ آپ کا سچا توبہ ہے سچا استغفار ہے اس کا سو فیصد ہے ہنڈریڈ پرسنٹ اس کا اصل آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں عطا کر لے تو آپ کو مشکل سے اللہ چھٹکارا دے دیتے ہیں تو اس وقت بیماریوں سے چھوٹنے کا ایک ترقہ کثرت سے استغفار ہے عزن گرامی جو تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشیں گے اللہ کے ہمارا ہمارے پر جو ناراضگی تھا وہ ناراضگی کی وجہ سے اللہ یہ بیماری ہم پر مسلط کرتے ہیں آفات مسلط کرتے ہیں ناراضگی دور ہو جائیں اللہ آپ کی استفار کی وجہ سے تو اللہ مہربان ہے. عرم الامن بادشاہ وہ ہند بندوں کو لے بلائیاں لے کے آتے ہیں آفات سے نجات دے دیتے ہیں کیونکہ آفات کا آنا لے جانا سب اللہ کے ہاتھ میں معاشر عقید کا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہاں جی لہٰذا جو ہے اللہ سے کثرت استغفار کرنے چاہیے ان موقعوں پر ہمیں صدقہ خیرات نہ ہو سکے دینا چاہیے اپنے فرائض کے ساتھی سے عمل پیرا ہو گناہوں سے ساتھی سے شناب کریں ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اسمت پہ مسلمانوں پہ اور مسلمانوں کی برکت سے دوسرے تمام انسانوں پر بھی اللہ رحم فرمائے گا تو حدیث کے تر دوبارہ کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاید کثرت سے استغفار کرے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے رہائی قرار دیتا ہے اور ایسے جگہوں اور ذرائع سے اسے روزی پہنچاتا ہے جس ہے جو ہے اسے گمان تک نہ ہو تو یہ ہزارِ کرام استغفار کا ایک عام ترین فائدہ ہے ہاں جی تو ہمیں جو ہے کثرت سے استغفار کرتے رہنے چاہیے اور میں ساتواں حدیث بھی آپ کو بتا دوں ختم کہتے ہیں استغفار اور تلاوت قرآن جو ہے کثرت سے استغفار قرآن سے اللہ سے معافی مانگا اور تلاوت قرآن انسان کے دل کے زنگ کو دور کر کے اسے چھلا باشتا ہے آپ کے دل پر گناہ ہوں جو انسان جتنا گناہ کرتا جاتا ہے نا نا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جتنا لوہے پہ زنگ لگتے ہیں دل پر بھی ایک مانوی زنگ لگ جاتے ہیں ایک سیاہی کے دبا امام جافہ ساز فرماتے ہیں جو جو آپ گناہ کرتے جائیں گے آگے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا جائے گا لائے گا اور آخر وہ سیاہ دبا اتنا پھیل جائے گا پورا دل کو گھیر لگا پھر ہدایت ہونا ہی ناممکن ہے تو اسی سیاہ دھبے کو دھولنے کے لیے ہاں جی اور استغوار اور تلاوت قرآن ہیں استغار ایک اور اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے آپ کے دل پہ گناہوں کا جو زنگ لگ گیا ہے اس کو یہ صفا صاف کرتا ہے جلا باشتہ ہے تجلیہ اللہ کا اللہ کے رحمتوں کے نزول کے لیے اس کو قابل بنا دیتے ہیں تو استغفار تلاوت قرآن انسانوں کے دل کے زنگ کو دور کر دے اسے جلا باشتہ ہے اس ذمح حدیث یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نل قلو صدم بے شک انسان کے دل کے لیے بھی زنگ لگ جاتے دلوں کو بھی سدا زنگ لگ جاتی ہے کا سدا ان نحاط جس طرح کو زنگ لگ جاتی ہے اور تم اسے چلا بخشو اس کو صاف کرو تلاوت القرآن ایک تو قرآن کی تلاوت سے دل کو جلا ملتی ہیں ہاں یہ قرآن تدبر کے ساتھ تلاوت کریں مانا مفہوم سمجھ تلاوات جتنا کریں گے اتنا ہی بہتر ہوگا وال استغفار اور دوسرا استغفار ہے اللہ سے کیونکہ گناہ دل پر زنگ لگ جاتا ہے گناہ سے ہر چونکہ فرمانے سے تو استغبار سے جب گناہ باشا جائے گا تو دل بھی صاف ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے شک انسان کے دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے جس جی طرح تانبے کو زنگ لگ جاتی ہے پر اسے تلاوت قرآن اور استغفار سے کے ذریعے سے جلا ہو ہاں تو یہ حدیث جو ہے چند عادث میں ناولوں کو نقل کیا ہے مختلف حجیث کتابوں سے یہ حدیث بھی مشہور عادیثوں میں سے اللہ کے پیرنوی کی میں کو نقل کیا ہے اور الحمدللہ جو ہے ابھی تک میں نے سات لوگوں کو نقل کیا ہے آج کے دس پر اتفاق کرتا ہوں میرا امید ہے کہ ہم جو ان ہماری ان استغاریہ کلمات کو ہم سچے دل سے اللہ کے حضور میں کرتے رہیں زیادہ نگر سچ مچ خود کو گناہ گار سمجھیں خدا کار سمجھیں را صاف اعظم آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیں آپ کے باتوں کے آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلنا چاہیں اور سچ مچ تعریف ہو جائیں تاکہ جو ہے تمام تمام اللہ تعالیٰ مسمانوں و برہم کرے اور ہم سب پر بھی رحم کریں